میں آپ کے سامنے وہ حدیث رکھنا چاہوں گا جس میں تعاون کا ذکر ہے اور جس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی علاقے میں تعاون کی وبا پھوٹ جائے پھوٹ پڑے تو کیا اس علاقے میں جانا چاہیے یا نہیں اور جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں انہیں تعاون کی بیماری کے خوف سے وہاں سے نکلنا چاہیے یا نہیں اس حدیث میں بہت سے اس کے علاوہ بھی دروس اور اسباق ہیں اس لیے امید کروں گا کہ ہم سب بھائی توجہ سے اس حدیث کو سنیں گے اور اس سے جو مسائل اخذ ہوتے ہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم حدیث کے ان دو بڑے اماموں نے اپنی اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے جس حدیث کو تنہا امام بخاری روایت کریں وہ شک و شبہ سے بالاتر ہوتی ہے جس حدیث کو تنہا امام مسلم رحمہ اللہ روایت کریں وہ شک و شبہ سے بالاتر ہوتی ہے لیکن وہ حدیث جسے یہ دونوں امام ایک ہی وقت میں روایت کریں اس حدیث کی صداقت کے کیا کہنے جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جناب امیر المنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہو شام جانے لگے ابھی وہ شام کے مقام سرغ میں پہنچے تھے کہ وہاں ان کی ملاقات فوج کے سپاہ سلاروں سے ہوئی فوج کے کمانڈروں سے ہوئی ان میں سب سے نمایاں جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ تھے ان کمانڈروں نے امیر المنین عمر فاروق کو شام کے حالات بتائے جہاد کی رپورٹ دی بتایا کتنا علاقہ ہم فتح کر چکے ہیں کہاں, کہاں پہ مار کے لڑے جا رہے ہیں اس رپورٹ میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آج کل شام میں تعاون کی وبا پھوٹ پڑی ہے امیر المین عمر فاروق رضی اللہ تعالی سوچوں میں پڑ گئے انہوں نے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی اور ان سے کہا کہ جاؤ اولین مہاجرین صحابہ اکرام کو لے کر آؤ کن صحابہ اکرام کو میرے بھائی ہو مہاجرین مہاجر کسے کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے وہ علاقہ چھوڑ دے جہاں اسلام پہ عمل کرنا صحیح ایموں میں ممکن نہ ہو اور وہ علاقہ چھوڑ کے وہاں چلا جائے جہاں صحیح معنوں میں اسلام پہ عمل کرنا ممکن ہو آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلاط وسلام نے نبوت کا اعلان مکہ مکرمہ میں کیا جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا توحید کا پیغام دیا لوگوں کو شرک سے روکا تو جہاں آپ پہ چند لوگوں نے ایمان لے کر آئے چند لوگ انہوں نے اسلام قبول کیا آپ کی صداقت پہ یقین کیا وہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو آپ کے دشمن بن گئے اور انہوں نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو تنگ کیا اور مکہ کی زمین ان لوگوں کے لیے تنگ کر دی گئی تو آپ علیہ اصلاح اسلام نے تیرہ سال صبر کرنے کے بعد مکہ سے مدینہ کی جانب ہجت کرنے کا فیصلہ کیا آپ کے ہجرت کرنے سے پہلے چند لوگ مکہ سے مدینہ ہجرت کر چکے تھے اور آپ کے ہجت کرنے کے بعد بھی کئی لوگوں نے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجت کی ان لوگوں کو اولین مہاجرین کہا جاتا ہے پھر کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت بعد میں چل کے عجرت کی وہ اولین مہاجرین نہیں ہیں وہ بھی مہاجرین ہیں۔ ان کی شان بھی بہت بلند ہے لیکن عبداللہ ابن عباس سے عمر فاروق کہہ رہے کہ اولین مہاجرین کو لے کر آؤ اور میرے بھائیو یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے پہلے مسلمان ہوئے ہیں جس زمانے میں اسلام قبول کرنے کا مطلب اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا تھا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں اولین مہاجرین کو لے کر جناب عمر فاروق کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے ان سے کہا کہ مجھے مشورہ دو کس مسئلے میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ شام جا رہے تھے لیکن اب پتا چلا ہے کہ شام میں ٹاؤن کی وبا پھوٹ پڑی ہے اب یہاں سے آگے جائیں یا واپس مدینہ چلے جائیں تو اولین مہاجرین جو صحابہ کلام میں سے سب سے زیادہ بلند مقام رکھتے ہیں ان کا اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا کچھ کہنے لگے آپ شام چلے جائیں جو آزم لے کر آئے ہیں تعاون کے خوف سے واپس چلے جانا اپنے ارادوں کو عملی جامع نہ پہنانا مناسب نہیں ہے اور دیگر لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ کے ساتھ بڑے بڑے عظیم صحابہ کلام جا رہے ہیں ان لوگوں کو خطرے میں ڈالنا مناسب نہیں ہے آپ واپس مدینہ چلے جائیں ایک رائے نہ ملی یہ کون صحابہ اکرام تھے صحابہ کرام تھے مہاجرین صحابہ کرام اب عمر فاروق کہنے لگے عبداللہ ابن عباس سے کہ آپ یوں کریں کہ انصاری صاحب اکرام کو لے کر آئیں انصاری صحابہ اکرام کون ہیں میرے بھائیو مدینہ کے رہنے والے یعنی کہ مہاجرین تو وہ ہیں جو مکہ سے مدینہ آئے اور انسار وہ ہیں جو مدینہ میں ہی رہنے والے تھے ان کو انسار کہا جاتا ہے مدد کرنے والے کن کی مہاجرین کی جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی جنہوں نے مہاجرین کو اپنے کاروبار میں شریک کیا جنہوں نے مہاجرین کو اپنی بیٹیوں کے رشتے دیے یہ انصار ہیں انہیں بلایا گیا ان سے بھی عمر فاروق نے مشورہ کیا اسی موضوع پہ اور ان کی رائے بھی منقسم تھی مہاجرین صاحب اکرام کی طرح ان کی رائے بھی ایک نہ تھی امیر امین نے عبداللہ بن نے سے کہا کہ اب یوں کرو ان صحابہ اکرام کو لے کر آؤ جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں مکہ کے فتح ہونے سے کچھ پہلے یا مکہ کے فتح ہونے کے دوران جو مسلمان ہوئے ہیں ان لوگوں کو لے کر آؤ چنانچہ ان قریشی بزرگوں کو لایا گیا جو مکہ فتح ہونے سے کچھ عرصہ پہلے مسلمان ہوئے تھے یا مکہ فتح ہوتے وقت مسلمان ہوئے تھے ان سے جب امیر منین نے مشورہ طلب کیا تو انہوں نے کہا کہ ہماری رائے یہ ہے کہ آپ واپس مدینہ چلے جائیں اور نبی علیہ السلاط اسلام کے صحابہ اکرام کو خطرے میں نہ ڈالیں ان لوگوں کی رائے ان لوگوں کی رائے ایک تھی ان لوگوں کی رائے ایک تھی ان کا اپنی رائے پہ اتفاق تھا چنانچہ امیر المین نے اعلان کر دیا کہ میں صبح مدینہ واپس سے آ رہا ہوں تم لوگ بھی تیار ہو جاؤ مدینہ واپس جانے کے لیے ابو عبیدہ بن جرا جو شام کے جہاد کے کمانڈر تھے اور سینئر صحابہ کلام میں سے ہیں بلکہ آشرا مبشرہ میں سے ہیں ان عظیم صحابہ کلام میں سے ایک ہیں جنہیں دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی وہ کہنے لگے امیر افرار من قدر اللہ تقدیر سے باکرہ واپس جا رہے ہیں تقدیر سے ڈرتے ہیں آپ یعنی کہ آپ ایک اچھا ازم لے کر آئے تھے ایک اچھے ارادے سے آئے تھے اور اب یہیں سے واپس جا رہے ہیں کیا آپ تقدیر سے ڈرتے ہوئے واپس جا رہے ہیں تقدیر سے خوف کھاتے ہیں ان کا مطلب یہ تھا کہ آپ جس ارادے سے آئے ہیں اس ارادے کو عملی جامع پہنائیں اللہ کا نام لے کے شام میں داخل ہو جائیں تقدیر میں اگر موت لکھی ہوگی تو آ جائے گی اور اگر یہ لکھا ہوگا کبھی زندگی باقی ہے تو یہ بیماری آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی یہ رائے تھی کس کی ابو عبیدہ بن جرار رضی اللہ تعالیٰ کی جب ابو بیدا نے یہ کہا کہ کیا آپ تقدیر سے ڈرتے ہوئے بھاگ رہے ہیں تقدیر سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں تومرے فارو کہنے لگے لو کا رہا غیر ابو بیدا یہ کلمات تمہیں زیب نہیں دیتے یہ الفاظ تمہیں زیب نہیں دیتے اگر یہ الفاظ کو اور کہتا تو میں دیکھتا پھر میں اسے جواب دیتا مجھے یہ بتاؤ یہ کون کہہ رہے ہیں عمر فاروق مجھے یہ بتاؤ کہ کسی آدمی کی اونٹلیاں ہوں اور وہ انہیں چرانے کے لیے کسی وادی میں چلا جائے دو پہاڑوں کے مابین جو ہموار جگہ ہوتی ہے وہاں چلا جائے اور اس وادی کے دو کنارے ہوں ایک وہ جانب ہو جہاں سبزہ ہی سبزہ ہے اور دوسری جانب بنجر ہو جہاں پہ سبزہ نہ ہو تو یہ آدمی اگر اپنی اونٹوں کو لے کر وہاں چلا جائے جہاں پہ سبزہ ہے تو کیا اس نے تقدیر کے مطابق عمل کیا ہے یا تقدیر کی خلاور کی ہے جی میرے بھائی یہ نہیں خلاوری کی جب وہاں لے گیا اس کا مطلب ہے تقدیر میں یہی یہ لکھا ہوا تھا جو آپ کرتے ہیں وہی وہ کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور اگر وہ آدمی اپنی اونٹوں کو وادی کے اس جانم لے جائے جہاں پہ سبزانی ہے تو پھر بھی تقدیر کے مطابق اس نے عمل کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا جو آپ کریں گے تقدیر میں یہیں کچھ لکھا ہوا ہے تقدیر کے خلاف کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا اور تقدیر کیا ہے میرے بھائیوں بہت سے احباب یہ سمتے ہیں کہ شاید زبردستی ہم سے گناہ کروائے جا رہے ہیں ایسا نہیں ہے تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ آپ کیا کریں گے اللہ نے وہ لکھ لیا اور چونکہ اللہ کا علم غلط نہیں ہو سکتا اس لیے آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ تقدیر کے عین مطابق ہے اور یہ نہیں ہے کہ اللہ نے پہلے لکھ لیا اور بعد میں ہمیں مجبور کیا کہ تم ایسے کرو نہیں اللہ نے اپنے علم کی وجہ سے وہ کچھ دیکھا جو ہم نے کرنا تھا کیونکہ اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ ہم کیا کریں گے اب میرے بھائیو کچھ ہی دیر کے بعد وہاں پہنچ گئے جناب عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہنے لگے امیر اس مسئلے میں تو میرے پاس ایک حدیث ہے جس مسئلے میں آپ لوگوں سے رائے لیتے رہے لوگوں سے مشورہ مانگتے رہے اس مسئلے میں میرے پاس ایک حدیث ہے میرے بھائیو یہاں پہ لما فکریہ ہے یہاں پہ ذرا غور کیجئے گا یہ حدیث کون بیان کرنے لگے ہیں کیا یہ حدیث عمر فاروق کو معلوم تھی جی معلوم نہیں تھی معلوم ہوتی تو آپ کی حدیث آنے کے بعد لوگوں سے مشورہ کی ضرورت نہیں رہتی کیا پتا چلا کہ کسی مسئلے میں ہو سکتا ہے کہ بڑے سے بڑے امام کو حدیث معلوم نہ ہو اور اس میں اس امام کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ نبیوں کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جس کے پاس دین کا مکمل علم ہو کسی کے پاس پچاس فیصد ہے کسی کے پاس ساٹھ فیصد ہے کسی کے پاس ستر فیصد ہے کسی کے پاس اسی فیصد ہے کسی کے پاس نوے فیصد ہے پچانوے فیصد ہے لیکن سو فیصد یہ نبیوں کے پاس ہوتا ہے دین کا مکمل ایرم کس کے پاس ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیے کہ عمر فاروق کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی اب عمر فاروق کی شان بلند ہے یا عبد الرحمان بن عوف کی عمر فاروق کی لیکن یہاں پہ ہم بات جناب عمر فاروق کی مانیں گے عبد الرحمان بینوف کی مانیں گے عبد الرحمان بینوف کی کیوں؟ کیوں؟ ان کے پاس کیا ہے حدیث حدیث کی وجہ سے ان کی بات مانیں گے ذاتی طور پہ بات ماننا ہوگی تو ہم عمر فاروق کی مانیں گے میرے بھائیو یہ حدیث عمر فاروق کو معلوم نہیں تھی اور یہ حدیث اولین مہادرین صحابہ کلام کو بھی معلوم نہیں تھی ورنہ ان میں اختلاف نہ ہوتا فوری طور پہ جب مشورہ مانگیا گیا تھا وہ حدیث پیش کر دیتے تیسرے نمبر پہ یہ حدیث انصاری صحابہ کلام کو بھی معلوم نہیں تھی ورنہ وہ پیش کر دیتے چوتھے نمبر پہ یہ حدیث ان صحابہ کلام کو بھی معلوم نہیں تھی جو مکہ فتح ہوتے وقت مسلمان ہوئے یہ سارے امام ہیں یہ سارے کیا ہیں لیکن یہ حدیث ان کو معلوم نہیں ہے یہ حدیث کس کے پاس ہے عبد بن عوف کے پاس ہے تو یہاں سے پتا چلا یہاں سے پیغام ملا مسلمان کو چاہیے کہ حدیث کو مان لے امام کا فتوا بزرگ کا فتوا ولی کا فتوا کالی صاحب کا فتوا شیخ صاحب کا فتوہ مولوی صاحب کا فتوا اگر حدیث کے خلاف ہو تو قربان کیا جائے فتوی کو حدیث کو نہیں حدیث کو سینے سے لگا لیا جائے اور یہ کہنا معقول نہیں ہے بہت سے ایسے بھائی ہیں جب انہیں حدیث ہم بتاتے ہیں کہتے ہیں اچھا ہمارے بزرگوں کو حدیث معلوم ہے آپ کو کیسے معلوم ہو گئی میرے بھائی یہاں پہ دیکھ الرحمن بن عوف کو یہ حدیث معلوم ہے عمرے فاروق کو معلوم نہیں ہے اولین مہاجرین کو معلوم نہیں ہے انصاری صحابہ کلام کو معلوم نہیں ہے ان صحابہ کلام کو بھی معلوم نہیں ہے جو مکہ فتح ہوتے وقت مسلمان ہوئے بن عوف کہنے لگے کہ میں نے نبی علیم کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ اگر کسی زمین میں کسی علاقے میں تعاون کی وبا پھوٹ پڑے تو جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں وہ ٹاؤن کے خوف سے اپنے علاقے کو نہ چھوڑیں اور جو لوگ اس علاقے سے باہر ہیں ٹاؤن کی ووا پھوٹ پڑنے کے بعد اس علاقے میں داخل نہ ہوں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فوری طور پہ اللہ کی ہمدوسنا بیان کی کس کی ہمدوسنا بیان کی اللہ کی ہمدوسنا بیان کی کیوں الحمد الحمدللہ جو فیصلہ ہم نے کیا تھا حدیث نے اس کی تعید کر دی ہے ہمارا فیصلہ حدیث کے مطابق نکلا ہے اور اس کے بعد وہ وہاں سے واپس مدینہ چلے آئے میرے بھائیو اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی کوشش کرتے رہنا چاہیے اب یہاں پہ دیکھیے امیر الم عمر فاروق نے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھی صحابہ کلام کو خطرے میں نہیں ڈالا تکویر میں کیا لکھا ہمیں کیا معلوم انہوں نے وہ فیصلہ کیا جو ایک انسانی عقل کر سکتی ہے اور اس کے مطابق واپس چلے آئے تو انسان کو اپنی کوشش کرنی چاہیے رزق حاصل کرنے میں انسان کو اپنی کوشش کرنی چاہیے نیکی کرنے میں انسان کو اپنی کوشش کرنی چاہیے برائیوں سے بچنے میں انسان کو اپنی کوشش کرنی چاہیے اپنے آپ کو حادثات مصائب سے محفوظ رکھنے میں اور پھر باقی معاملہ اللہ کی ذات پہ چھوڑ دینا چاہیے یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت یہ کرنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انہیں نماز کی دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں تقدیر میں لکھا ہوگا تو پڑھ لیں گے روزے رکھنے کی دعوت دی جاتی ہے کہتے ہیں تقدیر میں لکھا ہوگا تو رکھ لیں گے حج کی دعوت دی جائے کہتے ہیں تقدیر میں لکھا ہوگا تو حج کر لیں گے یعنی تقدیر کو انہوں نے بہانہ بنایا ہوا ہے نیک مال سے بچنے کے لیے اور اگر ان سے گنا ہو جائے انہیں سمجھایا جائے انہیں ڈانٹا جائے کہتے ہیں بھی میرا کیا قصور ہے تقدیر میں ایسے لکھا ہوا تھا کیا کہتے ہیں میرے بھائیوں میرا کوئی قصور نہیں تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہوا تھا میرے بھائیوں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دفعہ ایک چور کو لایا گیا آڈر دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے چور کہنے لگا اس میں میرا کیا قصور ہے تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ میں چوری کروں گا وہ میں نے کی ہے عمر فاروق نے کہا ہم بھی تقدیر کے مطابق تمہارا ہاتھ دا... کاٹیں گے تقدیر میں لکھا ہوا کہ تمہارا ہاتھ کاٹا جائے گا ایسے کو ایسا ہی جواب دینا چاہیے میرے بھائیوں دیکھیں جب نماز کی باری آتی ہے تقدیر کو بہانہ بنایا جاتا ہے گناوں سے بچنے کی باری آتی ہے تقدیر کو بہانا بنایا جاتا ہے اور جب رزق کی باری آتی ہے ملازمت کی باری آتی ہے پھر آپ پاکستان چھوڑ کے والدین کو چھوڑ کے بیگم کو چھوڑ کے اولاد کو چھوڑ کے کبھی سعودیہ کا ویزا تلاش کرتے ہیں کبھی امریکہ کا کبھی بریطانیہ کا اس وقت کیوں نہیں کہتے میں گھر میں بیٹا ہوں والدین کے پاس بیگم کے ساتھ لگ کر بیٹا ہوں اولاد کو جولی میں بٹھا کر یہاں سکون سے بیٹھا ہوں رزق جو ہوا مل جائے گا نہیں رزق کے لیے بھاگتے ہیں حالانکہ رزق بھی تقدیر میں لکھا ہوا کہ نہیں لکھا ہوا لکھا ہوا ہے وہاں تقدیر کا بہانہ نہیں کرتے صبح اٹھتے ہیں الارم لگاتے ہیں فدر کے ٹائم کا نہیں آٹھ بجے کا آٹھ بجے میں نے مزدوری کرنی ہے آفس میں جانا ہے سکول میں جانا ہے کالج میں جانا ہے اور وہاں پہ لڑائی بھی ہو جاتی ہے اپنے ڈائریکٹر سے اپنے ساتھیوں سے لیکن صبر کرتے ہیں کیوں کیوں لڑائی بڑھ گئی تو میری چھٹی ہو سکتی ہے میرے بھائی تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہے بیمار ہو جائیں آپ خود اپنا مکمل علاج کرواتے ہیں کبھی یہ نہیں کہا کہ میں علاج نہیں کرواؤں گا علاج کے لیے پلاٹ نہیں بیچوں گا اگر زندگی لکھی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو نہ صحیح نہیں اس آسپیٹل میں اس ہاسپٹل میں اس ڈاکٹر کے پاس اس ڈاکٹر کے پاس اس ملک میں اس ملک میں اس حکیم کے پاس اس حکیم کے پاس بیٹا بیمار ہو جائے سعودیا سے فون جاتا ہے امریکہ سے فون جاتا ہے برطانیہ سے فون جاتا ہے بیٹے کا اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں علاج کیا جائے جو بھی خرچہ ہوگا برداشت کروں گا بیٹے کی خاطر میں قرض اٹھا لوں گا بیٹے کی خاطر پلاٹ بھیج ڈالوں گا جو مجھ سے ہو سکا کروں گا کیوں بھائی کیوں نہیں کہتے کہ تقدیر میں لکھا ہوگا تو بچ جائے گا ورنہ کیا ضرورت ہے پلاٹ بیچنے کی قرضہ اٹھانے کی وہاں پہ کوشش کرتے ہیں نیکی کی باری آتی ہے گناہ سے بچنے کی باری آتی ہے تو تقدیر کے بہانے کرتے ہیں میرے بھائی یہ بہانے کسی کو نقصان نہیں دیں گے اگر دیں گے تو خود اپنے آپ کو ہم نقصان دیں گے رب العالمین ہمیں صحیح مانو میں دین حنیف سمنے کی توفیق نے حد فرمائے تو میرے بھائیوں اس ادیص کا ایک تو خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی اہم مسئلہ ہو ساتھیوں سے مشورہ کرنا چاہیے دوستوں سے مشورہ کرنا چاہیے خصوصاً وہ لوگ جو بڑے عہدوں پہ فائد ہوتے ہیں انہیں چاہیے چھوٹے لوگوں سے مشورہ لیں شاید کسی جگہ اچھا مشورہ مل جائے اور مشورہ دینے والوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مشورہ لینے والے کے اوپر واجب نہیں ہے کہ آپ کا مشورہ مانیں وہ مشورہ آپ سے بھی لے رہا ہے ان سے بھی لے رہا ہے ان سے بھی لے رہا ہے, لے رہا ہے, لے رہا ہے کسی ایک کا گا آپ اگر نہیں ماننا گیا ناراض کیوں ہوتے ہیں آپ باتیں کیوں کرتے ہیں جی میں نے مشورہ دیا تھا میری بات نہیں مانی اس کی مان لی ہے تو مشورہ کرنا بالکل درست ہے بلکہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے مشورہ لینا چاہیے اور مشورہ دینے والوں کو ناراض نہیں ہونا چاہیے اگر ان کا مشورہ رد کر دیا جائے اور اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے دوسرے نمبر پہ میرے بھائی اس سے یہ معلوم ہوا کہ بڑے سے بڑا عالم دین ہو سکتا ہے اسے کسی مسئلے کے متعلق قرآن کی ایت معلوم نہ ہو حدیث معلوم نہ ہو جس کو ایت معلوم ہو جائے حدیث معلوم ہو جائے اسے چاہیے ایت کے اوپر عمل کرے حدیث کے اوپر عمل کرے بزرگ کی طرف وہاں نہ دیکھے اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تقدیر کو اپنے معاملات میں بہانہ نہیں بنانا چاہیے انسان کو چاہیے کہ ہر معاملے میں جو کوشش کر سکتا ہے کرے اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرے کہ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا لیکن میں اپنی کوشش کروں گا اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے رب العالمین ہم سب کو دین حلیف صحیح مانوں میں سمجھنے